جناب بھائی میرا سوال یہ ہے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیا دعا مانگتے وقت سر جھکا کے رکھنا چاہیے کہ آسمان کی طرف بھی دیکھنا بھی چاہے کہ نہیں جی میرے موٹے بھائی دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سر جھکا ہوا ہو آنکھیں نم ہو ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور دل جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہو تو اپنے گناہوں پر آدمی شرمندہ ہو اللہ کی حمد بیان کرے اس کے بعد آتا کریم صلی اللہ تعالی علیہ الرود السلام پڑھے اس کے بعد جو جائز حاجت ہے وہ اللہ کی بال میں پیش کرے اور اس کے بعد پھر درود و سلام پڑھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ دعا جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دروشی سنا پڑا جائے دوسری ریشی میں ہے کہ چونکہ دروشی تو قبول ہے دعا کے اول اگر دروشی لو اللہ کی رحمت سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اول اگر تو قبول کر لے اور درمیان کو چھوڑ دے یہاں ابل اگر دوسرا ہوگا وہ تو قبول ہے تو درمیان میں جو دعا آ گئی وہ بھی قبول ہو جائے جی اور دعا مانگنے سے پہلے اگر کوئی نیکی کا کام کر دیا جائے تو یہ اس کی قبولیت کے لیے ایک اور بھی سند ہو جاتی ہے آ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پیارے محبوب کس وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے تو آ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہے اذان اور نماز کے درحانی وقت میں دعا قبول ہوتی ہے جب امام خطمہ کے لیے انبر پر بیٹھتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے اور نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے جہاد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور کسی بھی نیکی کے بعد دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے تو طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں اپنے آپ پر آدمی جو ہے وہ تزل آقا کرے صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی دعا نانتے ہوئے روگوں اگر رو نہیں سکتے تو رونے والا منہ تو بناؤ تو اپنے گناہوں پر آدمی شرمندہ ہو اللہ جلام کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ آدمی اپنی حاجت کو پیش کرے انشاءاللہ اللہ محبوب کے سب میں